عزیزو اور بہنوں آج اسلامی مہینوں میں سے جمعہ ثانیہ کی نو تاریخ ہے سن چودہ سو چالیس ہجری ہے ایک بڑی ہماری عبرت کے لیے بات ہے کہ ہم سوچیں دیکھیں کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن حجروں میں رہتے تھے وہ کس طرح کے تھے اس سے بھی بڑی بات سمجھ آتی ہے وہ لکھ ہے العدب المفرد امام بخاری کی اور بہ اور دوسری کتابوں میں پہلے تو آپ یہ سمجھے کہ ہجرے کا معنی جو لوگ کرتے ہیں نا کمرہ یہی سمجھا جاتا ہے حجرے کا معنی سمجھا جاتا ہے کمرہ نہیں یہ غلط ہے کمرے کے لیے بیت کا لفظ آتا ہے ہجرا کہتے ہیں چار دیواری کو یعنی چاروں طرف سے جو جگہ گھیری ہوئی ہو دیوار کے ساتھ اس کو کہتے ہیں آگے جو تھا وہ کمرہ تھا اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نو ہجرے تھے نو مکانات تھے جن میں آپ کی بیویاں رہتی تھیں تو جنہوں نے وہ مکانات دیکھے ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ کچی اینٹوں کے بنے ہوئے مکان تھے اور باہر جو چار دیواری تھی وہ کھجور کی ٹہریوں کی تھی باڑ تھی باڑ دیوار شوار کوئی نہیں تھی یعنی درمیان اس گھر کے اور اگلے گھر کے درمیان باڑ بنی ہوئی تھی اور بیرونی دروازہ جو ہے گلی میں جو کھلتا تھا وہاں جو وہ باڑھ تھی کھجور کی ان کے اوپر ٹاٹ ایک لگایا ہوا تھا تاکہ نظر اندر نہ جا سکے درمیان والیوں میں کوئی ایسا اہتمام نہیں تھا بیرونی جو باڑھ تھی اس کے اوپر ایک کمبل لگا ہوا تھا اور دروازے پر ایک پردہ کمبل کا پڑا رہتا تھا ان نو گھروں میں اچھا ان کا طول و ارض بھی بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو سہن تھا نا دروازے سے لے کر کمرے تک کا یہ چھ یا سات ہاتھ تھا چھ ہاتھ ہو تو ایک ہاتھ ہوتا ہے ڈیڑھ فٹ کا نو نو فٹ یا سات ہاتھ ہو تو ساڑھے دس فٹ یہ اتنا اس کا یعنی دروازے سے لے کر کمرے تک کا فاصلہ بس اتنا تھا یعنی سا, سا, نو فٹ یا ساڑھے دس فٹ اتنا اس کا فاصلہ تھا اور آگے جو کمرہ شروع ہو جاتا تھا وہ اگلی دیوار تک وہ دس ہاتھ کا تھا یعنی پندرہ فٹ اس کی لمبائی تھی اور چوڑے کتنے تھے سین بھی اتنا چوڑا آگے کمرہ بھی اتنا چوڑا تھا وہ تھے کوئی نو سے لے کر آٹھ سے لے کر نو ہاتھ تک آٹھ سے لے کر نو ہاتھ تک یعنی تقریباً بارہ بارہ فٹ کے قریب چوڑائی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بکان کے نو یا دس ساڑھے دس فٹ دروازے سے کمرے تک آگے دس ہاتھ یعنی پندرہ فٹ اگلی دیوار تک اور چوڑا کتنا تھا تقریباً بارہ فٹ کے قریب وہ چوڑا تھا اور اونچا کتنے تھے اونچہ کتنے تھے یہ مکان وہ بیان کرتے ہیں کہ اونچے اتنے تھے کہ میرا ہاتھ چھت کو لگ جاتا تھا ہاتھ چھت کو لگ جاتا تھا. پھر مسجد چھوٹی تھی کافی بڑی تھی لیکن پھر بڑھتی گئی بڑھتی گئی حضرت عمر رضی اللہ عں نے اس میں کچھ اضافہ کیا پھر حضرت عثمان نے اس میں کچھ اضافہ کیا پھر ولید بن عبد الملک کے زمانے میں مسجد کافی اس کی توسیع کی گئی تو امہات حاط کے جو مکانات تھے نا وہ خلیف ہے وقت خرید کرنا ان کو مسجد میں شامل کر دیا اس وقت سعید بن مسیب اور جو اس وقت تابعین تھے بہت روئے کہ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نشانی تھی وہ نشانی مٹ گئی اور ان میں سے بعض نے کہا کہ ہماری خواہش یہ تھی کہ ان مکانوں کو اسی طرح رکھا جاتا تاکہ آنے والی نسلیں دیکھتی کہ ہمارا نبی کس قسم کے مکان میں رہتا تھا بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہوئی ایک دفعہ جی مکان آپ نے فرمایا اریشن کا عریش موسی جس طرح موسی علیہ السلام نے ایک چھپر میں زندگی گزار دی اس طرح کا چھپر ہی کافی ہے اور آپ نے فرمایا اللہ اکبر بندہ جو کچھ خرچ کرتا ہے نا اس کو اس کو اجر ملتا ہے لیکن مکان بنانے میں جتنا خرچ کرتا نا وہ دنیا میں ٹھیک ہے اس کو سہولت ملتی اجر اس کا کوئی نہیں وہ مٹی میں اس نے اپنے پیسے ضائع کر دیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب لوگوں کے پاس پیسے جن کے پاس زیادہ وہ مٹی بلکہ آپ نے فرمایا کہ میں نے کچھ سواریاں ہیں شیطان کی کچھ گھر ہیں شیطان کے وہ میں نے ابھی تک نہیں دیکھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سواری شیطان کی کیا ہے کہ ایک ایک اونٹنی یا ایک گھوڑا گھر کی ضرورت کے لیے کافی دو تین فرد ہے ایک کافی ہے وہ جناب فخر کے طور پر تین تین چار چار گھوڑے رکھے ہوئے آج کل گاڑی مثال کے طور پر ایک کافی ہے اور جناب تین چار پانچ گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں یہ ایک بیٹے کی یا دوسرے بیٹے کی حالانکہ کام چل سکتا ہے تو پھر اس کے باوجود وہ کئی گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں وہ جو خالی پڑی ہیں نا صرف اپنی عمارت کے ادھار کے لیے سمجھ لو کہ وہ گاڑی وہ جو اونٹ ہیں اونٹیاں ہیں یا گھوڑے ہیں یا گاڑیاں ہیں وہ پھر شیطان کی گاڑیاں ہی ہیں نا بندے کے تو استعمال میں بہت کم آتی ہیں اور وہ گھر کیا ہے گھر کے اندر دو آدمی رہتے ہیں میاں بیوی بی ہیں یا چلو ایک آدھ بچہ بھی ہے اور انہوں نے مکان بنا ہوئے ہے تیس تیس کمروں کا چالیس چالیس کمروں کا ان کی صفائی کے لیے بھی بہت بڑا خرچ ہوتا ہے اور جو باہر چلے جاتے ہیں وہ نا پھر خصوصاً کشمیر میں اور ان علاقوں میں وہ پھر وہاں کا پیسہ یہاں ایک کوٹھی بناتے ہیں اس میں ایک چوکی دار اور ایک کتا ہوتا ہے کبھی آ جاتے ہیں تو اس میں وہ رہتے ہیں کتنے ہی کمرے ہوتے ہیں وہ خالی پڑے ہوتے ہیں بھئی کسی کو رہنے کے لیے دے دو بھائی چلو کچھ نہ کچھ تمہیں اجر مل جائے گا لیکن نہیں وہ خالی پڑے ہیں بند پڑے ہیں جب کبھی خان صاحب تشریف لائیں گے تو اس میں ایک رات یا دو راتیں ٹھہر جائیں گے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ نہیں تھا اچھا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیسے کوئی نہیں تھے جو سارا جزیرہ رب جو فتح کیا سارا جزیرہ عرب فتح کیا پورے مال غنیمت میں سے پانچواں حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں تھا جہاں چاہے آپ خرچ کرے مدے ویسے آپ کو بتا دی گئی تھی کہ زویل قربا خراب داروں میں مسکینوں میں یتیموں میں مسافروں میں اس کو آپ نے خرچ کرنا ہے لیکن آپ پھر ان میں ہی خرچ کر دیتے تھے خود ایسے ہی بخود امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے کہ حضرت عائشہ بیان کرتی ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ خود ہی وہ چپکی پر آٹا پیستی تھی تو پیس پیس کرنا ہاتھوں پر نشان پڑ گئے اور پانی بھی ایک مشکیزہ اپنی پیٹھ پر اٹھا کر جہاں کنواں ہے وہاں سے پیس پر پانی اٹھا کر لاتی تھی تو مشقت تو بڑی ہے نا گھر کے بچے بھی سنبھال لے کھانا بھی پکانا اور صفائی بھی گھر کے بہت سے کام ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ چکی بھی پیسنی پانی بھی اٹھا کر لانا تو وہ انہیں معلوم ہوا کہ جنگ بدر میں مالے مال گنیمت ملا ہے بہت سا جنگ بدر کے بعد کسی قصبے میں مال غنیمت آئے اس میں کوئی عورتیں بھی آئی ہیں لونڈیاں کچھ مرد بھی ہیں تو حضرت علی نے ان سے کہا بھائی جاؤ تم جا کر اپنے بابا سے کو ہمیں کوئی ایک لونڈی دے دے تاکہ تمہاری جان اس مشقت سے چھوٹ جائے وہ گئیں اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر نہیں تھے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو انہا کو بات بتا دی کہ میں اس مقصد کے لیے آئی یہ کہہ کر گھر واپس آ گئے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت عائشہ نے بتایا کہ یا رسول اللہ اس طرح فاطمہ آئی تھی اور یہ بات کہتی تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد ان کے گھر گئے وہ دونوں میاں بھی لیٹے ہوئے تھے درمیان میں بیٹھ گئے تو حضرت علی کہتے ہیں کہ آپ کی جو ٹانگیں تھیں وہ میرے جسم کو لگ رہی تھیں تو کہنے لگے بیٹھی تم آئی تھی اور لانڈی لینے کے لیے لیکن بدر میں کئی یتیم ہوئے ہیں شہید ہوئے تھے نا کئی صاحبہ کے تو ان کے جو یتیم ہیں ان کی بیوائیں ہیں ان کی ضرورت تم سے مقدم ہے میں نے وہ سب ان کو دے دیے ہیں تمہارے لیے اب کوئی چیز موجود نہیں ہے لیکن میں تمہیں اس لوڈی غلام سے بہتر چیز تمہیں میں بتاتا ہوں جب تم بستر پر جاؤ سونے لگو تینتیس دفعہ الحمد پڑو پڑھو تینتیس دفعہ سبحان اللہ پڑھو چوتیس دفعہ اللہ اکبر پڑھو یہ خادم سے تمہارے لیے بہتر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے لیے یہ کچھ ہے اور شہداء کے خاندانوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی غنیمت کا آپ کو اختیار تھا نا مال غنیمت جن کا جو حصہ تھا صحابہ نام وہ تو ان کو دے دیا جو لڑے تھے ان کو دے دیا اور جو آپ کا حصہ تھا نا جس میں آپ کو اختیار تھا کہ اپنی بیٹی کو بھی دے سکتے تھے اپنے کسی عزیز کو بھی دے ضوی القربہ کا لفظ موجود ہے کہ وہ خمس ضوی القربہ کے لیے ہے یتیموں کے لیے ہے مشکنوں کے لیے ہے مسافروں کے لیے ہے تو آپ آگ اگر اپنی بیٹی کو دیتے تو کو اللہ کی نافرمانی نہیں تھی کیونکہ اللہ نے تو حق رکھ دیا نا کہ وہ جو مال غنیمت ہے وہ علم غلم تم شین اللہ خم و صحو و رسول ولد القربہ ولیطام ولمساکن ابن ان کے لیے ہے خمس تو خمس میں سے خرابت داروں کو دے سکتے تھے لیکن آپ نے ترتیب یہ رکھی کہ جس کو ضرورت زیادہ ہے نا پہلے اس کو دیا جائے اس کے بعد ٹھیک ہے قرابت داروں کو بھی آپ دیتے تھے لیکن اپنی جو بڑی ہی پیاری بیٹی تھی فاطمہ رضی اللہ عنہ جس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوا فاطمہ تو بزعت مننی۔ یری بوا ماں یریبونی فاطمہ میرا ایک ٹکڑا ہے جو اس کو تکلیف دیتا ہے اس کو پریشان کرتا ہے وہ, وہ مجھے پریشان کرتا ہے اتنی محبت کے باوجود وہ جو لونیاں آئیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بدر کے یتیموں کے گھر میں بھیج دی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسی طرح مکان کا معاملہ تھا جب خیبر فتح ہوا پھر تو بڑی ہی اللہ تعالی نے آسانی فرما دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سال بھر کا خرچہ وہ دے دیتے تھے ہر بیوی کو خجورے بھی دے دیتے تھے کوئی ایک سو ایسی من کے قریب اور جو دے دیتے تھے ساٹھ ستر من کے سے زیادہ لیکن وہ بھی تربیت یافتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھیں وہ کیا کرتی وہ, وہ صدقہ کر دیتے پھر وہی حال حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے عروا سے کہا عروا ان کے بھانجے ہیں حضرت زبیر جو عشرۂ مبشرہ میں سے ہیں ان کے بیٹے ہیں عروا صحابی نہیں ہیں تابی ہیں حضرت عائشہ کے بھانجے تھے کیونکہ اسما بنت زبیر جو ہیں ان کے بیٹے تھے عروا تو گھر آنا جانا ہر وقت یعنی ان کے ان سے بڑے تھے عبداللہ بن زبیر اور عروا بھی <تصفح> آنا جانا تھا ان کا بہت <تصفح> کہہ لگی بانجے بات یہ ہے <تصفح> <تصفح> ہم نو بیویاں تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات ہم تین تین چاند دیکھتی تھی تین چاند دیکھتی تھی ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا تین چاند دیکھنے تک کتنے مہینے ہو گئے تین مہینے نہیں ہوئے دو مہینے ہوئے دیکھو نا آج چاند دیکھا مہینے کے بعد دوسرا دیکھ لیا مہینے کے بعد تیسرا دیکھ لیا کتنے مہینے ہو گئے دو دو, دو مہینے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں چاند تین چاند دیکھتی تھی لیکن اتنی مدت تک بعض اوقات بعض اوقات چولہا نہیں جلتا تھا وہ کہتے میں نے کہا کہ خالہ پھر آپ کی زندگی کیسے بسر ہوتی تھی الاسودان ایک کھجورے اور ایک پانی کھجورے اور پانی کھجورے کھا کر پانی پی کر وقت بسر کر لیتے تھے ہاں آپ کے کچھ ہمسائے تھے انسار ان کے دودھ والے جانور تھے وہ کبھی کبھی دودھ بھیج دیتے تھے تو وہ ہم پی لیتی تھی لیکن وہ جو کھانا ہے پکانا ہے سالن ہے روٹی ہے اور تین دن مسلسل نبی نے کبھی گندم کی روٹی نہیں کھائی تین دن مسلسل کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گندم کی روٹی نہیں کھائی اور اس کی وجہ کیا تھی ایک فقر ہوتا ہے مجب فقر ہوتا مجبور ہے کچھ نہیں تو پھر کیا گنجی نہائے گی کیا اور نہ چڑے گی کیا ایک ہے کہ سب کچھ ہے کے میری کردہ انگ در شہن شاہی فقیر کردہ مسلمانوں کے امیر جنہوں نے امیری کی ہے ابو بکر صدیق عمر فاروق اور یہ جو تھے انہوں نے بادشاہ ہوتے ہوئے فقر اختیار کیا ہے یہ فقر اس کو کہتے ہیں اختیاری فقر۔ حضرت ابو زر بفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک دن مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی اوہد پہاڑ تم نے دیکھا ہے اب دیکھا ہوا تو تھا آپ کو بھی پتا تھا دیکھا ہے اور انہوں نے بھی مدینہ کے رہنے والے کو بھلا پہاڑ کا پتا نہیں تو آپ نے جب یہ سوال کیا تھا تم نے عہد پہاڑ دیکھا ہے میں نے یہ سوچا کہ آپ مجھے کسی کام کے لیے بھیجنا چاہتے ہیں میں نے ساری جمع تفریق کر کے کہ اصل کا وقت ہے میں کتنی دیر میں واپس آ سکتا ہوں سب کوئی سوچ سمجھ کر میں نے کہا ہاں جی میں نے اہد پہاڑ دیکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ عہد پہاڑ سونے کا ہونا میرے پاس تو میں تین دن اس کو اپنے پاس رکھنا پسند نہیں کروں گا تین دن کے اندر سب کچھ دوسروں کو دیکھ دوسروں کو دے. ایک دفعہ کچھ مال آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ کا تقسیم کر دو انہوں نے تقسیم کیا لیکن پورا نہ ہو سکا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اشا کے وقت ہاں بھائی وہ تقسیم ہو گیا کا جی نہیں تقسیم نہیں ہوا آپ نے کہا اچھا میں پھر گھر نہیں جاتا گھر نہیں جاتا مسجد میں سوئے اب دو دن اس پر گزرے یا تین دن اچھی طرح مجھے اس وقت ذب نہیں ہے جب تک وہ سارا مال مستحقین میں تقسیم نہیں ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر نہیں گئے گھر نہیں گئے پہلے یہ سارا اس کو تقسیم کر دو اچھا ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وصر کی نماز پڑھائی یہ صحیح بخاری میں ہے عصر کی نماز پڑھائی نماز پڑھاتے ہی اٹھ کر جلدی سے نہ اپنے کسی گھر میں چلے گئے صحابہ کے نام پریشان ہوئے پتا نہیں کیا معاملہ ہے یہ معمول نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوڑی دیر کے بعد آئے کہنے لگے نماز میں مجھے یاد آیا کہ گھر میں ایک سونے کی ڈلی پڑی ہوئی ہے تو میں اگر فوت ہو گیا اور ہمارے گھر میں سونا پڑا رہا تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا اس لیے میں کہہ کر رہا ہوں کہ اس کو جلدی تقسیم کر دو اللہ کے راستے میں دو تو آپ کا جو رجحان ہے وہ عمارتیں بنانے کی طرف نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی وہ قوم عاد کی مذمت اس پر کی ہے حود علیہ السلام ان کے پاس آئے کردلیم قوم آد نے سب رسولوں کو جھٹلا دیا سب رسول تو آئے نہیں تھے ایک ہی آئے تھے جناب حود علیہ السلام تو جس نے ایک نبی کو جٹا دیا سمجھ سمجھو اس نے سارا نبوت کے سلسلے کو ہی جھٹلا دیا از قال علام اخوہ حد اللہ تقن ان کے بھائی ہود نے ان سے کہا تم ڈرتے نہیں ہو انی لکم رسول امین علیہ من عل کہ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں میں اس رسالت پر تم سے کوئی اجرت کا طلب کر میری اجرت اللہ رب العالمین کے ذمے ہے پھر انہوں نے نصیحت کیا کہ کی جو کوئی نمایاں جگہ ہے وہاں تم ایک یادگار بنا دیتے بڑی اونچی اونچی ایک مینارے پاکستان بنا دیا کچھ اس قسم کی چیز بنا دی نے بالکل لے لی آیتن ابس کام کرتے جس کا کچھ فائدہ نہیں ایک منارہ بنا دیا جی بتاؤ اس منارے کا کیا فائدہ یہ دیکھو جین ادھر لاہور کی طرف تو سڑک پر کہیں بیل بنائے ہوئے ہیں بیل بنا کر اور بنا کر کیا گڈھا سا وہ کھڑا کیوں آگے چلے تو دو فلوان کھڑے کیے ہوئے خرچت ہوتا ہے نا بتاؤ بھائی یہ کس کام کس میں آیا ہے سوائے ایک جاہلانہ طریقے کے اور کیا ہے پھر جاندار چیزوں کے اس طرح مجسمے بنا کر وہ سڑکوں پر کھڑے کرنے کس قدر بے دانشی اور بے اقری کا کام ہے تو حود علیہ السلام نے انہیں نصیحت کی اتب نو بے کل ری این ہر اونچی جگہ پر جو زیادہ رونق والی ہے وہاں ایک تم یادگار بنا دیتے تابسون جو ابس ہے نہ اس میں کوئی رہ سکتا ہے نہ اس کا کوئی فائدہ ہے یادگار ہے جی فلاں چیز کی یادگار ہے فلاں چیز کی یادگار القم تخلدون۔ اور تم بڑے بڑے شاندار محال بناتے ہو شاید تمہیں ہمیشہ رہنا ہے لعلکم رقم تاکہ تم ہمیشہ رہو اتنے پختہ مکان اتنے شاندار مکان اپنی اکثر کمائی اس پہ لگا دینی تو انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ مکان یہ ہمیشہ ہم نے ہمیشہ رہنا ہے جس کو علم ہے کہ میں نے ہمیشہ نہیں رہنا وہ اس جھنجھٹ میں کب پڑتا ہے ادھار لے کر بھی ڈال لگا رہا ہے لوگوں سے حلال مال بھی لے رہا ہے حرام بھی اس پہ صرف کر رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پہلے انبیاء کا یہ طریقہ تو نہیں تھا نا تو بات چلی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجروں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن مکانوں میں زندگی گزاری نو بیویا ہیں اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور استراری نہیں مجبوری کا فخر نہیں ہے جو ملتا ہے وہ, وہ تقسیم کر دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین آئی ہزاروں ہزاروں میل کے حساب سے جزیرہ عرب جو فتح ہو گیا تو سینکڑوں ہزاروں میل وہ ساری اس میں سے پانچواں حصہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور جو بغیر لڑائی کے فتح ہوئی تھی وہ سارا ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارا کچھ اس عدقہ کر لیا سارا کچھ اس عدقہ تو جس دن فوت ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کیا حال تھا حضرت عائشہ کہتی ہے کہ ہم نے اس رات اپنے چراغ میں تیل ہمسایوں سے مانگ کر ڈالا تھا اور آپ کے گھر میں کھانے کے لیے پکانے کے لیے آٹا نہیں تھا تو آپ نے وفات سے کچھ دن پہلے ایک یہودی سے تیس ٹوپے ساٹھ کلو کہہ لو تقریباً ڈیڑھ من کلووں کا یہ ادھار لیا تھا اور اپنی زرا اس کے پاس گروی رکھی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے بھائیوں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے جن میں آپ رہتے تھے تو ہمیں بھی اپنے احوال پر کچھ سوچنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں جو دیا ہے اس میں کتنا حصہ ہم خرچ کرتے ہیں وہ ہے ہمارا مال سمجھ لو جو ہم نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا یہ اپنی اور اپنے بچوں کے کھانے پینے ضروریات پر خرچ کیا اس لیے کہ ہم اس کے ذمہ دار ہیں اس کا بھی ہمیں انشاءاللہ شاء اجر ملے گا تو اس کے بعد ہم جو اپنے پاس جمع کرتے ہیں اور جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اس کا ذرا نسبت نکال لو بھی کتنا دیتے کئی کہتے جی مولی صاحب زکوٰۃ نکالے نا تو لاکھوں بھر جاتی ہیں تو جب دیتے تو دل کو ہال پڑتا ہے چالیسواں حصہ دینے پر ہال پڑتا ہے اور انتالیس سے گھر میں رکھنے پر ہال شال کوئی نہیں پڑتا یہ تو ایک مسلمان ہونے کے لیے یہ تو شرط ہے اس کے بغیر تو بندہ مسلمان ہی نہیں ہوتا میں حصے کے بغیر اور مسلمانوں نے کیا کر لیا عید میلاد پر خرچہ کر دیا بتیاں جلا دی جناب روشنی کر دی اور کسی بزرگ کی قبر پر جا کر دیگے چڑھا دی نہ بیٹی کو اس کا حصہ دیا نہ عشر ادا کیا نہ زکات ادا کی لیکن اس کے قسم ختم پر بہت سے پیسے لٹا دیے جو اللہ کی جناب میں بجائے راضی ہونے کے ناراض ہونے کا سبب ہے کیونکہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے تو یہاں یہ آیت آئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے لیے یہاں ایک اور بات کی طرف بھی توجہ کی ضرورت ہے مکان اب جو بنائے جاتے ہیں نا جو ہندو بناتے تھے میں نے ان, ان کے کچھ مکان دیکھے ہیں پنڈی میں ایک سال میں وہاں رہا تھا وہ جناب اتنے مضبوط دروازے دروازے کے اندر پھر ایک اچھی موٹی لکڑی وہ بھی لگائی جاتی تھی کہ کوئی اندر آ ہی نہ سکے اس کے باوجود اب بھی بڑی بڑی کوٹیاں ہیں بینکوں کو لوٹ کر لے جاتے ہیں کوٹھیوں کو لوٹ کر لے جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی دیوار نہیں ہے اٹو پکی انٹوں کی نہ پکا دروازہ ہے اللہ کا قانون اس بات کا ضامن ہے کہ آپ دروازے کھلے رکھ کر سو جائے آپ کے مال اور آپ کی عزت و آبرو کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا مگر ہمارے حکمرانوں کو سمجھ نہیں آتی اخبار دیکھو نا روزانہ باقاعدہ ایک خبر کا حصہ یہ ہوتا ہے کہ فلاں جگہ زبردستی لڑکے سے بد پھیلی ہوئی فلاں عورت سے بد ایک حصہ تو یہ ہوتا ایک حصہ مدت سے پورا ایک لمبا کالم ایک یا دو لاہور میں فلاں جگہ ڈاکو اتنا لے گئے فلاں جگہ چور اتنا لے گئے کیا زندگی بھائیوں کسی کو یہ اعتبار ہی نہیں کہ میرا بیٹا گھر سے نکلا تو واپس آئے گا یا نہیں آئے گا اس کا بھی کچھ نہ کچھ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل قائم کیا اللہ کی حدود کے ذریعے سے وہ احتبام کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق